اس خاموش تبلیغ کے نتیجے میں چالیس افراد نے اسلام قبول کیا اس طرح اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی تب اللہ کا حکم آیا اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو یہ سورہ مدثر کی پہلی دو آیات کا ترجمہ ہے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد کوشش اور مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا یا اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا گویا کہا جا رہا ہے جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق آپ کو راحت سے کیا سروکار آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب پور سکون زندگی سے کیا نسبت راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ آپ اٹھ جائیے اس عظیم کام کے لیے جو آپ کا منتظر ہے اس بھاری بوجھ کے لیے جو آپ کے لیے تیار ہے اٹھ جائیے جد و جہد اور مشقت کے لیے تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا اب آج سے مسلسل بیداری ہے طویل اور مشقت سے لبریز جہاد ہے اٹھ جائیے اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے یہ بڑا عظیم اور پرحیبت حکم ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان انتہائی گہرے سمندر میں لا کھڑا کیا لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشا کشی کے درمیان پہنچا دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور قریب بیس سال تک اٹھے رہے آپ نے اپنا چین سکون اور آرام چھوڑ دیا زندگی اپنے لیے نہ رہی و ایال کی نہ رہی آپ اٹھے تو پھر اٹھے ہی رہے کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا آپ نے یہ کمر توڑ بارے گران اپنے کندھوں پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا یہ بوجھ تھا اس روح زمین پر امانت کبرہ کا بوجھ ساری انسانیت کا بوجھ سارے عقیدے کا بوجھ میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ آپ نے بیس سال سے زیادہ عرصے تک مسلسل اور ہما گیر مار کا آرائی میں زندگی بسر کی اور اس پورے عرصے میں جب سے آپ نے وہ آسمانی ندا اللہ کی آواز سنی اور یہ بھاری ذمہ داری پائی آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے آمین پھر اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا فصدع بما تؤمر عن اے نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرقین سے رخ پھیر لیجئے پھر مزید حکم ہوا الْمُؤْمِنِينَ اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتداروں داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے جب, جب آپ کو عام دعوت دینے کا حکم دیا گیا اور یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں تو آپ نے صبح سویرے کوہ سفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا یا سباہ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹپٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا آپ کی یہ آواز سن کر لوگوں نے پوچھا یہ کون پکار رہا ہے بتایا گیا یہ محمد کی آواز ہے اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ کی طرف دوڑ پڑے جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا اے بنی ہاشم اے بنی عبد المطلب اے بنی فہر اگر میں تمہیں یہ بتاؤں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا جگہ کھڑا ہوں جہاں سے میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم آپ کی بات فورن مان لیں گے ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے تب آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں آپ کا چچا ابو لہب بھی اس مجمے میں موجود تھا وہ آپ کا خطاب سن کر سخت برہم ہوا کہنے لگا ستیا ناس جائے تیرا کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ آپ کو کھینچ مارے اس طرح مکے میں اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا ہوئی لوگ مسلمان ہونے لگے مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوان لوگ تھے اس طرح ان کے بڑوں کو بہت دکھ ہوا کہ ہماری اجازت اور مرضی کے بغیر یہ کیوں پرانے قومی دین سے پھر گئے ان لوگوں نے اپنے نو عمر رشتے داروں کو طرح طرح سے ازیتیں دی مارا پیٹا بیڑیاں لگا کر قید کیا چھت کے بغیر کمروں میں بند کیا تپتی ریت پر ننگے بدن لٹایا مگر یہ تمام اذیتیں بے اثر رہی ان لوگوں میں آزاد مرد اور عورتیں بھی تھیں لونڈی اور غلام بھی تھے لونڈیوں اور غلاموں کو ان کے آقاؤں نے شدید تکالیف پہنچائیں اسی طرح موالی بھی تھے یعنی غیر قبیلوں کے عرب جو اہل مکہ میں کسی ایک کے ساتھ کسی معاہدے کے ذریعے سے موالی بن گئے تھے مطلب یہ کہ ان کے حلیف بن گئے تھے ان میں سے ایک سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی تھا ان کے خاندان کو خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا سیدنا یاسر رضی اللہ انہوں پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ جو سیدنا امار کی والدہ تھی انہیں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون ہیں جلد ہی قرآن کریم میں بت پرستی کے خلاف سخت آیات نازل ہوئیں مثلا سورہ انبیاء کی آیت اٹھانوے میں ارشاد ہوا بے شک تم اور وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ کا ایدھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے اس پر مشرقین کے ظلم و ستم میں اور شدت آ گئی آپ کی ذات کے خلاف اور اسلام کے حلقے میں داخل ہونے والوں کے خلاف تیزی آ گئی خاص طور پر ابو جہل اور ابو لہب نے انسانیت کی حدود پھلانگ ڈالی الانیہ تبلیغ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اس طریقے سے نماز شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھا. اور یہی وہ چیز تھی جس سے قریش نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے دعوے دار ہیں اس پر ابو جہل کی جاہلیت اور بھڑک اٹھی اس نے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا آپ سے سخت لہجے میں کہا حرم میں اس طریقے سے عبادت نہ کریں پھر ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کیا محمد تمہارے سامنے زمین پر اس طرح اپنا منہ ٹکاتے ہیں ان لوگوں نے کہا اس ہاں. اس پر اس نے کہا لات اور قسم اگر میں نے اسے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور اس کا چہرہ زمین پر رگڑ دوں گا پھر ایسا ہوا کہ اس نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا وہ فوراً آپ کی طرف لپکا وہ اپنے اعلان کے مطابق آپ کی گردن مبارک پر اپنا ناپاک پاؤں رکھنا چاہتا تھا کہ اسی وقت لوگوں نے اسے کر خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹتے دیکھا وہ اپنے موں کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا اس طرح پیچھے کیوں ہٹایا اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان اچانک آگ کی ایک خندک اور کوئی ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے اس کی یہ بات کسی نے آپ کو بتائی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو فرشتے اس کے اڑا دیتے ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے ایسے میں ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا اس نے کہا اے محمد کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا یہ کہہ کر وہ آپ کو دھمکیاں دینے لگا جواب میں آپ نے بھی اسے سختی سے جھڑک دیا اس پر اس نے کہا اے محمد تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو اللہ کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہے ایک دن کسی جگہ اونٹ جبہ کیا گیا ابو جہل نے اکبا بن ابھی مویت کو بھیجا کہ جا کر اوجڑی اٹھا لائے اور جب آپ سجدے میں جائیں تو اس کو آپ کی پیٹ پر رکھ دے اس نے ایسا ہی کیا وہ اس قدر وزنی تھی کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اس وقت بچی تھیں۔ انہیں اطلاع ملی تو وہ دوڑی آئیں اور اس غلیز بوچ کو آپ کی کمر مبارک سے اتارا سیدنا امر بن آس چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اقبا بن ابی معید آیا اس نے اپنی چادر کو لپیٹ دے کر آپ کی گردن مبارک میں ڈال دیا اور بل دینے لگا جب اس نے بل پر بل دیے تو آپ کی گردن مبارک بھنج گئی آپ اسی بھی قلب سے سجدے میں پڑے رہے اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے انہوں نے دھکے دے کر اکبا بن ابی مویت کو ہٹایا اور ان سے فرمایا کیا تم ایک ایسے شخص کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے ان کے ایسا کہنے پر چند شریف سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں خوب زدو کوب کیا انہی واقعات پر سورہ الگتی کی آیات تا 19 نازل ہوئی اور اسی سورت کی پہلی پانچ آیات نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا اور کفار سے آپ کی منبھیڑ کا آغاز بھی حرم میں آپ کے نماز پڑھنے سے ہوا تھا آیات یہ ہیں ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا تقوی کی تلقین کرتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو آپ کے چچا ابو لہب کو آپ سے اس حد تک کدورت اور عداوت ہو گئی تھی کہ ہر جگہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچا دیتا غلط ملط باتیں کر کے سننے سے روک دیتا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف شروع سے یہی تھا جبکہ قریش نے اس وقت اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں تھی حج کے دنوں میں بھی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے بازاروں اور استماعات میں آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا تاریخ بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف زبان سے جھٹلانے ہی پر اختفاء نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا ان پتھروں سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ بیست سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں اتبا اور اتبا کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں سیدا رقیہ اور سیدہ امسوم رضی اللہ عنہما سے کی تھی جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا توحید کی تبلیغ کی تو اس نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد معاذ اللہ ابتر یعنی نسل بریدا ہو گئے ہیں ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس سے پیچھے نہیں تھی اس کا نام اروا تھا جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی یہ آپ کے راستے میں رات کے وقت کانٹے بچھا دیا کرتی تھی بہت بد زبان تھی فساد برپا کرنے والی تھی قرآن میں اسے حمالت الحتب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا گیا ہے جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے اس کی مٹھی میں پتھر تھے آپ کے سامنے آکھڑی ہوئی تو اللہ تعالی نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی البتہ ابو بکر صدیق اسے نظر آ رہے تھے اس نے پوچھا ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجف کرتا ہے اللہ کی قسم اگر میں اس تک پہنچ گئی تو یہ پتھر اس کے منہ پر ماروں گی دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعر ہوں یہ کہہ کر اس نے شیر پڑھا مزممن عصینا و امرہو ابینا و دینہو قلینا ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا اس کے بعد وہ واپس چلی گئی سیدنا دنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں آپ نے فرمایا نہیں اس نے مجھے نہیں دیکھا اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے مجمعوں اور محفلوں میں پہنچ کر اسلام کا پیغام دیتے رہے آپ کتاب اللہ کی آیات پڑھتے اور سابقہ رسولوں نے جو پیغام دیا تھا وہی پیغام لوگوں کو سناتے آپ فرماتے اے قوم, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے سہن میں نماز پڑھتے آپ کی تبلیغ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتی چلی گئی قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ حج کا موسم آ گیا کفار حاجیوں کے سلسلے میں پریشان ہو گئے چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے والا آدمی تھا اس نے کہا دیکھو حج کا موسم آ گیا ہے اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں لہذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا ورنا ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے لوگوں نے کہا تب پھر آپ ہی بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کہنا چاہیے اس نے کہا نہیں بلکہ تم کہو میں سنوں گا لوگوں نے کہا اچھا تو ہم ان سے کہیں گے یہ کاہن ہے یہ سن کر ولید بن مغیرہ نے جواب دیا وہ کاہن نہیں ہے ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے اس میں نہ ان جیسی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی تب ان لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ پاگل ہے ولید بن مغیرہ نے جواب دیا وہ پاگل بھی نہیں ہے ہم لوگ پاگل پن کو بھی پہچانتے ہیں اس میں نہ پاگلوں کسی گھٹن ہے نہ الٹی سیدھی حرکتیں نہ بہکی بہکی باتیں لوگوں نے کہا تب پھر ہم کہیں گے وہ شاعر ہے ولید بن مغیرہ بولا وہ شاعر بھی نہیں ہے ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہے وہ شاعر نہیں ہے وہ بولے اچھا تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے ولید بن مغیرہ نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں اس میں ان جیسی جھاڑ پھونک ہے نہ گراہ بندی انہوں نے کہا تب پھر آخر ہم ان سے کیا کہیں کیا بتائیں یہ کون ہے کیا ہے اس نے جواب میں کہا اللہ کی قسم اس کی بات میں مٹھاس ہے تازگی ہے اس کی جڑ پائے اور شاخ پھلدار ہے تم جو بھی کہو گے واضح ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ تم کہہ دو وہ جادوگر ہے اور اس کی باتوں میں جادو ہے وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں بھائی بھائی میں میاں بیوی میں آدمی اور اس کے خاندان میں لڑائی کروا دیتا ہے پھوٹ ڈلوا دیتا ہے چنانچہ یہ بات طے کر کے وہ لوگ وہاں سے اٹھے اب انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہوں میں بیٹھنا شروع کیا اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اسے آپ کے بارے میں بتاتے انہیں ڈراتے اور کہتے کہ تم لوگ اس شخص کے جال میں نہ آ جانا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور آپ کی باتیں سننے سے پہلے ہی بچ کر رہنے کی ٹھان لی اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموعوں میں اور ان کے دیروں پر جانا شروع کر دیا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا آپ فرماتے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا آپ کو جھٹلاتا جاتا تکلیف بھی پہنچاتا اس طرح جب اس حج سے حاجی واپس لوٹے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا پرانے مجید کی سورا المسر کی آیات گیارہ 26 میں اس واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا بہت سا مال اسے دیا اس کے ساتھ ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا ہرگز نہیں وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے میں تو اسے بہت جل ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا اس نے سوچا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 بہت جل میں اسے دو میں پھینک دوں گا اسلام کی اشاعت بڑھ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ قریش کا ظلم و ستم بھی شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا پھر آپ ایک مخلص صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ انہوں کے گھر میں تبلیغ کا کام کرنے لگے یعنی وہ گھر آپ کی تبلیغ کا مرکز ٹھہرا مسلمانوں کو اسلامی تحریک کے سب سے پہلے مرکز دار ارقم کا علم تھا چنانچے کوئی اجنبی شخص مسلمان ہونے کے لیے آتا تو اہل اسلام اسے بھی دار ارقم پہنچا دیا کرتے تھے